جڑا زندگی دے بھی دوت بھی دئیمان بولیا لے کر لینا کھوپڑی والا سی انہیں ایک بندہ سجائے موت دیا معافی دے دیتی دوا کڈیا وہ سر وڈ کے سٹ زندگی میں دتی موت میں بھی دے چی میں را من لوگ رب تو ہونا چاہیے کھی دلیل پر سب کے جا ابراہیم خلیل اللہ تو سائنسدان غیب ن نہیں منگا محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش علامہ اقبال کلمبر لاہور ہی بولے آئے آتا ہے جا سہرسی دور اٹھیا اسرف بندے, بندے اونوں مندے نے جو سامنے ہے جو نہیں دستا گئے قوم نہیں ختم کر کے بہ رہے ہیں خدا دیا بندیا من لیا کہ دلیل نہیں منتے آن لگی جی بلاؤ میں میزائل سٹ ہی سٹ دیا سٹ دیاں بولو آ لو منڈے ویٹھے نے سکول والے ترقی والے تو میں لوا تھوڑی بک بورڈ دی چھپی گورنمنٹ نے چھاپی لیا لکھ سان بھی جماعتوں کے لیا ساسی تعلیم تعلیم کی بنیادی باتیں اس میں لکھی ہیں کا کمانا ہوتا ہے بنیادی باتیں یہ سی بنیادی لکھیاں لکھیا صفحہ نمبر پینتی کھول لو لکھا کی آخر ترقی کا مانا ہوتا ہے ترقی ایسا فلسفہ ہوتا ہے جس میں نہ خدا ہو نہ وہی ہو نہ جنت ہو نہ دولت ہو نہ فرشتے کسی شہر کی گنجائش نہ ہو ٹھیک ہے یہ پڑھ کے کیونکہ اور اپنی دبت نہیں نہ ہوتی سفید ہوتے ترقی پسند غیر مادی تصورات اور قائد کو کسی شمار میں نہیں لاتے گویا اس فلسفے میں خدا اور وحی علاحے کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں اور اسی طرح جنت دوزہ آخرت اور فرشتوں کے وجود اور ان سے متعلق قائد و تصورات کی بھی ترقی پسند فلسفے میں کوئی گنجائش نہیں تو ہےجائے خدا دارا جی جی میں آسان کیا جی رب پہ آپ ہے وہ رب والی تھان ہے جی منگے جی رب نتلتوں فرشت بس <مارج> ستر پاؤنڈ ہوا پر ہی کھڑی اس قوم کے اندر کمالا جا کنڈا بجا درشن دل کرو مسیح دنیا چانتے چند زمین مگر تھک گیا دنیا جوگے جو خدا سانو بندے کے پترا وہ زمین رہن دو تھی مہربانی کڑے کرو جی چند جانا چاہتے گل کروسان ترقی کا من کفر منکر منخر دے جاؤ بے گیرت دے جاؤ تو پیسہ لےتے جاؤ تو مکالا ملتے جاؤ ہے بےمان ہوتے جاؤ بکھے مرد جاؤ پیر کمار ہوتے جاؤ پوچھو ترقی کا نام مراد لکھا اچھ تو بعد ایمان دسو آخو گے ترقی دبان تبا کرو چلو اتنے کن ہاتھ لانبہ نہیں ہوں بار کا دل جائد کرنا بھی اگوں کو ستی کا لفظ بولنا تو جڑا بولے گا ان کے چوپ بئی ماں نہ جلد نہ خدا نہ رسول نہ وئی نہ قرآن تائی اتر شا رڑتی پھرتی آج ترقی ترقی ترقی ترقی کر کے جنابان بن گئی ہے اڑا شریف کی بندہ بے وقوف دیو ہوا دولو پیدل ہو جائے گا ہوں تھوڑی راہیم پاسے سپرے کرنی پڑی غور ابراہیم علیہ السلام فرماؤں لے میرا راب جڑا مشرق تو سورج چڑھاؤں وے مگر بچ ڈابے وقا نے کل خچ ہو گیا کافر پڑے دے اندر اور جدو خچ ہوا آدھا امریکہ واگوں توڑا تو جا آٹا کھیا اتھانے دیا گے جڑا سانو منے گا آپ نے فرمایا ہوئے چلیا آٹے دے بہانا ہی سی اصل نے میں تیرا ہی رگڑا پٹن آیا سا یہ ایویں بہانا لایا تیرا لاؤن کا سرکار ابراہیم علیہ السلام نے توڑا مبارک موڈے ستے آدے دور جاندے اور اندر پستے سوچا کردوں کا دل بھی خوش کرنا وے ان آٹا لے بھی خیال آیا ریت کا توڑا بھر لیا موڈے تل سٹیا گھر پہنچ گئے سٹ کے توڑا گھر دے اندر تر سو گئے جدوگے نے ویچیا روٹیاں پک دیا پہ کھانا تیار پوچھتے ہیں آٹا کتوں آیا ہے گھر والے ارد کرتے نے توڑے کدیا ریت سی گھر والے کردے نے جس مولا غیرت کھا خا کے خائرے آیا سے اس سونے نے ریت نی آٹا بنا چڑیا ہے کوئی نا آخو نا سبھا اللہ ریت توڑا بن گئی ریت دا توڑا آٹا بن گیا ہے گھر وال روٹی پکائی سبکے جواں ابراہیم نے دسیا ہے حنیفہ کٹیا میں ہر باطل تو مینو اگر ناجائد حکم کیا شروع میں خدا سونا چھڑا لگا سی میں پر رب نکلا سوال یارہ نمرو کا خیال سی سجدا کرمرکان میٹرک پڑ انگلش پڑ فر دیا گا ہوں سجدہ انگلش نہ کرا نمرود نام مراد آپ سر چکا سی وہ بھی حکم صرف گل چی آٹھا رہو سجدہ نہ کر پر حکم میرا منو قانون میرا چلاؤ گل میری منو تابے داری میری نمرود بھی یہ آخر سی وہ آدھا سی حکم میرا من چھک کے سجدہ کر لے اے آدھے نے سجدہ بھاویں رب نو پر حکم سکا منو یہ فرق نہ رکھا ہوں مومن ہوگا وہ ابراہیم علیہ السلام منگو حنیف بن جائے گا आखेगा चली प्य पुत्रो कंग्लिश भी रात होना इंगलिश पढ़ी इंगलिश तो बगैर साढ़े प्यो जाते भलते रहे असं भी भर जावे खबरदार असा काफर का हुक्म नहीं मन सकते असा अला अल्लासूल का ही मना اے سڑے آربانی کا ویلا دی قربانی ابراہیم نے, آب نے سابت کیا میرا کسی پاتل تعلق نہیں میں ایک رب سونے ہک نہ ہی جڑن والا ہاں ہر وطن کی واری آئی بادشاہ بھی خلاف ہو گیا وے تے جناب جی ہری قوم بھی ساری خلاف وطن قربان کر دور فرما جدو رستے دے اندر پہنچے نے رستے دے اندر پہنچے نے حضرت ابراہیم علیہ سلا تو تسلیم شری کملا نے حکم فرما دے براہی اپنی ایک گھر والی ایک مازوں میں سمائی. انو تے ایک بچہ ماسو مسمائی چڈیا ایسی تے جی ساڈا کعبہ شریف بنیا کعبہ بنیا اس طرح سی محل جگہ ہے سی مخصوص کیونکہ یہ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی سی کا شریف دی بنیاد حضرت آدم میں پائی سی پہلا گھر خدا آدائے ہوئیے. دھرتی دے سب سے پہلو گھر یہ بنیا اور فرما حکم ہو گیا اسے چڈیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یہ ہوں قربانی گھر والی پتر دے بارے آ گئی ہے اپنے فروالی نڑیا اس چڈیا جس تھان خود قرآن بولے ابراہیم السلام فرما نے رب ان مینری مزہ نہیں آیا پوان کرتے یا پرور دکار میں اپنے اولاد تھے چڑ چ لیا ایسی وادی دے اندر چھڑ چ لیا جس وادی دے اندر کوئی فصل نہیں غیر بی زرعن سبحان اللہ جو وادی کا فرمایا ایسی وادی جس دردر کھیتی کوئی فصل برے براہ سوڑیا یہ نہیں آخیا اس باتی چھ چلے جس باتی کوئی فیکٹری کوئی توجہ نہیں اللہ سونے نے دسیا اصل روزی دا رات جہا ہے وہ فصل اصل روزی کدھروں آتی ہے فیکٹری جٹان دے محتاج نے یا جٹ فیکٹری محتاج نرمہ ہے نرمہ جانتے ہو کپا کپاہ کی فصل ہے جت بیج کے کپاہ اپنا کوئی رکھ لو جیسے پہلو کڈیا گھروں میں بن گیا سن گھر بی نن چنگے پاؤں ہونے سرکار کپڑا ہون فیکٹری बड़ा आशक कपड़ा आया, आया, एदा बंदे ना है एदा बंद करता है अग लग जाए ना बंद चबड़ा कपड़ा तरक्की बंद करता मां सुधर जाना है बावरी फिर निकल आ कपड़ा है ना देसी कपड़ा जोड़ा हूं अग लग जाए ना अगठा नहीं होगा वो जिसमाल नहीं चंबड़ता क्योंकि क्यों? क्यों? कपड़ा देसी है तो देसी काम च रहमत होती हाथ बजाओ तो हाथ नहीं सड़ता हथ जाती अग तरक्की जाओ तवजो नहीं की अगोला सुभा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 اثر روزی کتوں آسل ہر شہ جر شہ بی شہر مرچ کتوں آلان بکرے تے ہر شہر کدھروں آنی ہے کھیتی باڑی آس جہاں تے کہہری پینڈو کوئی پینڈو آ جائے آرکی والوں چبڑا ویخیا کرو جی ٹوٹ ٹوٹ کے پی لایا یہ پڑک ہوئے اندازہ لگاؤ ایڈے بےمان ہوئے خلیا سڈے موشن پنڈ والے سان ہر شہ پیار کر کے دے بہلی آ हरसे अपने पोल ही रख ले ते लाहौर ना ढलन पत्थर चट तक मर इसे वास्ते यूदी भी बड़ा बैमान है और दो का दुश्मन एक मौलविया का एक जटा किसान दुश्मन ते खर्चे ही उन्हें इन्ने पा दर्चा फसल चो पूरा ही आटा हमारा पिछल लड़ा सकती हो जो कड़क चौखी होटा सस्ता होता के नहीं तो फिर आप जिन पेंडू आए साहसास करना چنگا بندہ وہی ہو جا اپنے موشن یاد رکھے وہ بڑا ہی خدا ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام درشن کے جا گھر والی چھٹی کوئی ایسی جس نہ چبی نہ آبادی نہ پانی نہ خوراک نہ کوئی بندوبست نہیں پر سونے نے حکم جو فرمایا کہ چھڈیا ہوں نہیں ویکیا کی بنے گا کی کھانے گے جاندے سن جڑا سونا حکم دین والا وے آپ فلا مائک واسطے پریشان ہوا جاشا فرشا میرا پتر تے میرا اہل کی غور فرماؤ ابراہیم علیہ السلام چڑ کے ٹوٹ چل رہے پچھو بیان پانی بی پاک بیٹھیا بی نے سفا مروہ پہاڑیاں چڑھ دیا कद सफाई कदी पा किसों नजर नहीं आया सदके जावा जिथे पुत्र बिठाया पुत्र एक चश्मा निकलिया खड़ावे जिन्होंम दम दा دم دم کا خواہ چشمہ نکلا ہوں خوب چشمہ کیوں پتہ کیوں بیول تھوڑے رکھے گا پانی رب سونے نے باہر کٹ دے رکھا سیانڈے پانی بریا گل سمجھتے <تصفح> <قول تصفح> پروسے چشمہ جو نکل آیا توجہ رب وا شریف نے سدکے جاوا بی تعنا چشمے بنا دی تو رسول اللہ نے فرمایا جے ساٹھی پانی نہ لینی خو کیا چشمے لگو چاہ اور ماسا جا فرق آیا اس ذات دے اعتماد دے اندر ماسا جا فرق تھاں خوڑ گیا غور فرما بی, بی سفا دبی مروا دے چڑھ کے دوڑ کے آئیے اگے زمزم دا. چشمہ بھرتا پہ ہو مولا کا مبارک پانی کر ہو جڑا خوراک دا کم دا سی تے دا کم دا سی تے پیاس ہاں رب سونے کی بندہ پانی پیو تو نہ رجے اس بولا دور کھاے تو نہ بندہ ایک بیماری ہوتی ہے جن کو پڑ پاؤ نے وہ بندہ استسکا آدھے دی بیماری وہ پانی پیتا جائے پیتا جائے پی جائے بندہ رجدے چاہے سونا تو بغیر پانی تو رجاج فرما جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ سلال دو تسلیم سدکے جاواؤ چک کے سہارا کر کے چلے گئے عزت جیسی قیمتی شہر سی جیسی قیمتی دولت مگر حکم قربانی دینی اللہ سونے دے سہارے چلے ہوں جنہیں چکر بی پاک نے سفا مرو لائے سن ان چکر حاجیا ناؤنے پہ जड़े खूह तो बीबी पाप ने पानी पीता है अपने पुत्र वास्ते लिया उस खूह का पानी भी पीवना पानी भी पीवना पानी भी यो जाए जिस मकसद पीवो मकसद पूरा हो जाता है बीमारी तो शिफा भी मिले जे शिफा भी नीयत नाम मूह मिन पीवे ہے. دے دے پانی دی جس مقصد, مقصد ہو. پورا ہوں مومن ہوا منافق نہ ہو منافک سارا خوب کھا جائے گا وہ بیماری لگوبے مارا جنہ کے دل چماری ہوماریاں دے دل دے, دے, دے, دے خلاف نہ ہوئے رب زمزم دم شفا دے خلاف. امام سنت خاص پر آ فرما نے میں گیا حج کر گرمی بڑی اوے بخار چڑھ گیا اکھاں ابل پی تا پہڈا چڑھیا سخت حدیث پاک یاد آئی کہ زمزم دا پانی جس مقصد پیو پورا میں پانی دا ڈول کھ کے پیتا بکیاں پاڑ کے پیتا کیونکہ حکم رج کے پیو رج کے پیتا کدھر گیا تاپ تے کدھر گئی بیماری کدھر گیا بخار میں جناب کلے ہوتے ہو ہوں غور فرما ایسا پانی مبارک کٹیا سونے ربو لال ابھی مولا نے ایسا چڑھنے سفا مربا حج کر کے رب سونے نے اس پہاڑی تک دوڑایا کیوں ہوئے اچھا گل سنو گل ربی پاک بھی شان زیادہ ہے یا اما ہاجرہ بھی زیادہ ساٹے, ساٹے نبی پاک شرکار جنا پہاڑیاں اللہ سونے نہیں فرمایا اتنے دوڑو یہ وجہ جیتے بیبی حجہ پاک چڑیا اتے حکم ہو گیا تے بھی مدینے پاک بھی خوب مبارک ہے دا پانی بھی نسبت حاصل پر زم زم دا حکم نبی پاک رب سونے نے ایتھے ابراہیم علیہ السلام یقیناستے اور رب یقین رکھ کا سبق دیا سفا مربت اس یاد کر جیڑی بے سہارا سی اک رب دے سہارے دے سی. کر کردو اس مولا نے انہوں رزق بھی ہر ضرورت پوری فرمائشات جیسے کوئی شہر نہیں سی اج شہر مبارک وسیا کھڑا ہے اس مولا گینت نے ح کلا بھی کر کے تھے کونیا انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے اتریا سفا تو سفا مروا دی پہاڑی जे साडे कहारी इंग्लिश निक मिलता फिर मई हाजरा लेके ही इंगलिश पढ़ी हम थल उतरिया दिल बदले हालत तब्दील हो ही थली خدا دیا بندیا سب کے جاوا ہوں رکھ مولا سونے براہیم نے ایک قربانی دیتی اپنے گھر گھر والی والوں اپنی عزت جیسی اپنے مولا کہنا دے حکم تو قربان کر رہے پر, وال پر بچا والے نے بچا آپ چڑیا جان کی قربانی دیتی سی پر بچاؤ والے نے اج جاری گھر والی دی انہوں بھی کی آئی ہے بھی قربان کیا پر بچاؤ والے نے، بچا چڑیا جی واری آئی ہے ماسوم خاص پہ آ فرما نے پتر سویرے رات میں خواب ویخیا بیٹا میں تین چری پیا پھیرنا جی پیا کرنا چد کے جا پر سویرے علم والا کیسی؟ ملحبا، ملحبا. قرآن نے فرمایا اللہ فرما فرشے سن بشارت سی علم والے لڑکے اسماعیل توجہ توجہ اسلام کوڑا علم سو اللہ فرما سو قران دا اے لفظ پیا کو علم والا آخلا سبح کی باپ پہ فرما دا پترا مائراتی خام چیٹیا تین زبا کر د پترے پتر نہیں آخلا باجی جیسی دبا ہوتی ہے جدو نہ فرمایا فرم در ترا دس پترا تیرا کی خیال ہے پتر ارد کردہ باجی جو چندے جی کر میں مینو سبر والے چونپا ہو گئے کہنا سب لال ہے خاجہ غلام فرید بدر گزریا لالا انہیں پوچھا اپنے مدرسے دے کہ مولی صاحب علم دا کی مانا؟ انہا بڑے بتھیرے مانے دسے خواجہ صاحب نے کہ مانا نہیں مانا باہر نکلے مولوی صاحب مفتی صاحب پریشان ہو کے باہر خواجہ گلام فری سرکار کا پتر خاجہ ناز کریم سرکار تشریف فرما سنتے بچے سن آ رہے آئے باہر نکلے انہاں ویکیا چہرے دیا سار استاد ہو بدلے پوچھا استاد جی پریشانی کا خیر تے. تے استاد فرمایا پتر تے ابا جی نے علم کا مانا پوچھا میں جن پڑھے سن سارے دس انہاں فرمایا نہیں علم دا مانا نہیں فرمایا انج کرو دسوان واپس جا کے دسیا کہ ہر آ گل ہے فرمایا تا دسیا نہیں کسی ہوگی دسیا ہے میں بزرگان اپنے بزرگوں کو گل سندا سنی سوچتا شاہ کتوں بزرگوں نے خاجا صاحب کتوں گل پھر اس آیت جدو اس مقام تہنچیا بے علیم اللہ پتر تے کسے پاس پڑے نہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کلامت تھی سکھائے کسی نے اس مائی کو توجویا سیل فرما اللہ سونے نے فرمایا بشارت دیتی فرشا نے علم والے بچے دی وہ علم والا بچہ سی جاپے نہیں علم جو رکھتا سی باپ اگے سر نہیں چکیا سدکے جاوا فرمایا جی جو تے کر گزرو گے آخنا سب اچھا اتنے سدکے جا اس بچے علم دور سوڑے یہ نہ فرمایا مینو صبر والا پاؤ گے فرمایا سبر والے <تت> <gives you> کی مطلب پہلو انہوں دے ذہن کوئی والیاں دا ٹولا آیا آپ نہیں آخر پہلو رب کیوں یا پیچھے جن پیغمبر صبر والے گزرے نے میں انہوں نے سارے سفر جب سبر کرائی بولوی آخو نا سب فرمان سد کے جا علم والا پتر سی ادب کی آخر جی آخری عمر چ چرا پھیرنا کوئی ہو سکتا گلتی کھا لو شاید فلسفی انہیں سدھان آوچنا ضرور کرنی سوچو ریسرچ کرو تحقیق تو کرو سکتا ہے ڈیڈی پر ڈیڈی وہ ڈیڈی نہیں سڑ اپو جی سن پیلا سد کے جاوا جی ہوں جا ادب سکھا ہے ہوں جڑا علم ادب سکھاؤ ہے نا سد کے جاوا جی کڑی نکھاوے کڑی باہر باہر جائے جوڑا تو وہ ہوں پریشانی لگے تے پھر پتہ لگے کوئی بات نہیں یہ ترقی ایسے ہی ہوتی ہے ڈیڈی خبرداش میو دا ایک جی بارو بار نکاح ہو ہے کہ نہیں جی شرح میں بغیر نکاح کی گلچ جس کنجری نے ماں پیو دی دل نہیں پوٹی تھی خیر یہ تو پرانے لوگوں کی بے سمجھی باتیں ہیں بے شعوری باتیں ہیں وہ oh oh oh oh. اور یہ ترقی دور کی ترقی یافتہ دور کی عقل شعور کی باتیں ہیں oh oh oh. کہ ابا ویسا رہ جائے تو تی بارو بار بائی پاس بائی اتوں ہی پنڈی نو مرین ہوائی پاس چڑھ گیا ہے بچی ہوائی پاس گئی ہے ابا ویختا ہی رہ گیا جے کسے گھر جے کوئی گل کر بیٹھا ابا تو لما پا لے کل پروفیسر منڈے نے سڈے ٹاؤنشپ اکبر چوک دا اور اور شرافت